علم الغیب فہو کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھ رہا ہے یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال ختم ہو جاتا ہے